المبۂ ومسلیم عل اللہ تعالیٰ و تبارہ قف القرآن المجی و الفرقان الحمد بسم اللہ الرحمٰن رحیم وارفان کا ذکر صدق الله مولان العظيم و صدقہ النبي الكريم الکریم الرعف الرحیم اللّہ من قلوب ناب القرآن وزین اخلاق ونچنا رلا و تار کام اللہ عالمی تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجٹ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاہ جہاد بھی ہے اللہ جلّہ اعلی کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محترم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے ویو مالک رقاب ام فخر ارب و عجم والی کون و لا مکان لامکاں سید ان سرور لالا رخاں نی راباں سر نشین محبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمائے طوراں جمالائے سبح ازل نور ذات لم جزل باعس تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی پت ہا راز دار ما او ہا شاہ مات آ صاحب علم نشرا معصوم آمنا احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ ع وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبہ محتشم علماء کرام مہمان زیوقار سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی منعقدہ سالانہ محفل میلاد عالی مرتبت محترم الحاج بشیر احمد صاحب مرحوموں مغفور کی روح کے سال ثواب کے لیے ان کے جملہ صاحب زادگان نے اپنے یہاں حسب سابق منعقد کر کے اپنے آقا و مولا حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ مسلم کی بارگاہ میں خراج اور نظرانہ پیش کرنے کا اہتمام کیا آپ لوگ جس شوق محبت کے ساتھ تشریف لائے یہ حال وسط کے باوجود تنگ دامانی کی شکایت کر رہا ہے تھوڑی دیر تک آپ سے مخاطب ہوں اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کل الحق جاری فرمائے محفل میلاد آج کی اس بابرکت محفل کا عنعان ہے اور حضور کا ذکر ازل سے چھڑا ہے تاب ابد رہے گا یہ ربیع الاول نہیں ہے ربیع ثانی بھی اپنا دامن سمیٹ رہا ہے لیکن حضور کی یادوں کی لو متہم نہیں ہوئی مغرب کے چند او بادشوں نے الٹی ٹیڑی لکیریں تراش کر کے یہ سوچا تھا کہ ہم پیغمبر حسن و جمال کی عظمت کو گھٹا لیں گے اور ان محبتوں کو سینوں سے مہو کر دیں گے لیکن زمانہ دیکھ رہا ہے کہ کائنات کا ایک ایک گوشہ درود و سلام سے مہک رہا ہے ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفا دھوم دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان گھر گھر تذکرے میرے حضور کے ہیں اور ہر لب پہ نعتیں میرے محبوب کی ہیں اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا سرکار مدینہ میں ہو رہا ہے گلی گلی حضور کا देशार ذکر ہوتا ہے اور گھر گھر میں حضور کے نام کا چراغاں کائنات کا ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کے نام سے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے ایک پنجابی شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق اس کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا تینو سین دی میں ٹھنڈ آخ تین سینے دی میں ٹھنڈ آ شہد گلاب تے تخ آخ خان اور یہ انور مسعد صاحب کا شعر ہے اس نے کہا تھا کہ یہ ویسے مزائیہ شاعر ہیں لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو انہوں نے اس عنوان سے بھی کمال کر دی ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے وہ محبوب ہیں وہ شانوں کے مالک ہیں یہ چند گندے لوگوں نے الٹی ٹیڑی لکیریں تراش لی اور کہا یہ خاکے ہیں پیغمبر حسین کے میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا اللہ نے تو اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا اور جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کیسے ہو ہے حضرت شیخ احمد مجدد علیہ الفانی لکھتے ہیں کہ سایہ شہ از شیع لطیف ترست کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اور آقا کریم سے زیادہ لطیف کائنات میں شہ ہی کوئی وہ سایہ چی معنی دارت لہٰذا سایہ کیسے ہو سکتے یار کوئی خاکے کیا تراشے ایک جملہ کہنے لگا ہوں آپ کی توجہ ہو کوئی خاکے کیا تراش سکتا ہے محبوب جیسا دوسرا تو رب نے بھی کوئی نہیں بنایا خدا نے وہ سچائی پنکھ چھڑیا وچ محمد نو ٹالیا حسینا جمیلوں دا منہ موڑ دتا محمد بنا کے قلم توڑ دے جو کچھ ہو رہا ہے یہ امتحان ہمارا ہے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے لگ جائیں سارے یہ دس لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے میں کہتا ہوں دس کروڑ بھی اکٹھے ہو جائیں اور سارے کھڑے ہو کے فرانس پہ چاند کی طرف تھوکیں تو کیا چاند کی نوری کرنے مہلی ہو جائیں گی اس کی روشنی مدم پڑ جائے گی کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوکا اپنے منہ پہ گرے گا ساروں کے منہ گندے ہو جائیں گے لیکن چاند پھر بھی چمکتا رہے گا یہ بکواس کرنے والوں کے اپنے منہ گندے ہو گئے ہیں ان کی شکلیں بگڑ گئی ہیں وہ روشنی کہتا ہے کہ میں جس کمرے میں رہتا ہوں تو وہ ہر طرح سے محفوظ ہے سیکورٹی کے حساب ہیں لیکن چڑیا بھی روشن دان پہ آ کے پر مارے نا تو مجھے خوف لگتا ہے کہ کوئی یہاں سے نہیں گھس رہا تو بند اور محفوظ کمرہ بھی مجھے قید خانہ لگ رہا ہے تمہاری پوری زندگی زندان بن جائے گی قید خانے بن جائیں گے اگر تم نے میرے پیغمبر کی توہین میں زبان کھولی تو اور مستفیٰ کریم کا نام کل بھی روشن تھا حضور کا نام آج بھی روشن ہے اور کائنات کا ایک ایک گوشا حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے چمک رہا ہے <تصفح> خدا کی قسم کائنات کے ایک ایک گوشے میں جتنا ذکر میرے حضور کا ہوا کسی کا اور ہے <تصفح> جدھر جائیں انہی کے طرز کریں باتیں انہی کی ہیں ناطیں انہی کی ہیں سرے شام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر گھر ایک دن میں کئی جگہ پہ تو میرے جیسا نکما شخص بھی حاضر ہوتا ہے اور جو عالی مرتبہ تو ہیں پتہ نہیں وہ کتنے کتنے بڑے خطابات اجتماعات سے کرتے ہیں لیکن سارے خطبے ساری تقریریں ساری ناتیں، سارے ادیب سارے اہل علم آخر میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیرے اور صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تو شانو کا ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالاغل اولاوے کمالے لوگ تو پہنچ نہیں سکتے ان عظمتوں کو رفتوں تک کسی کی پرواز نہیں ہو سکتی آلہ حضرت بولے خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے سے کہہ دو کہ سر جھکا لے سے گزرے گزرنے والے یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سوراغ این و متا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمان امکان کے جھوٹے نکتو تم اول آخر کے پیر میں ہو موہیت کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا گل اولا کمال تو چاند کی نوری کرنے میلی نہیں ہو سکتی حضور کا ذکر مدم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حضور کے ذکر کے فروخت کا ذمہ میرے رب نے دیا میری عمر بتالیس سال ہو رہی ہے اور میں پانچ سال کا تو ہوں گا جب میں نے ہوش سنبھال لیا تھا تو ان پینتیس سالوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ہر اچھی قدر پامال ہو گئی ہے میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی لیکن اتنا زمانہ بدلا کہ اب حالات یہ ہیں کہ جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے تو آپ نے جو کم از کم میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنی اچھی قدریں تھی جو پامال ہو گئی ہیں اور جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ تو کتنی خوبصورت قدریں دیکھ چکے ہیں تو آج احساس ختم ہو گیا مروت دم توڑ گئی بھائی چارے ٹوٹ گئے غرس کی دنیا آ گئی اور حیا ختم ہو گیا غیرت ختم ہو گئی بڑوں کا احترام ختم ہو گیا تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اچھی قدریں زوال پذیر ہیں اور نیچے جا رہی ہیں لیکن ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ ہر شہر نیچے جا رہی ہے رسول اللہ کا ذکر اوپر جا رہا ہے آخر یہ کیوں ہے کہ ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے لیکن رسول کریم کا ذکر اوپر جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی ہم نہیں نبھا سکے تو قدریں زوال پذیر ہو گئیں اور حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا اس, لیے اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور محبوب کا ذکر ہر گڑی ہر لمحہ ہر آن اونچا ہوتا چلا جائے اور یہ ذکر کبھی رکے گا لکا کا سایہ محبوب کے سر کے اوپر تان دیا اور کبھی بھی یہ ذکر کم ہو سکتا جہاں ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمے ہو اس نو بند کرے اس ذکر کا حافظ آپ خدا پڑوا اللہ نے حفاظت اپنے زمہ کرم پہ لیے تو حضول کا ذکر اونچا ہی اونچا ہے تو یہ جو کچھ ہوا ہے جو ہو رہا ہے یہ پھر کیوں ہو رہا ہے یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے یہ رسول کی عظمت کو گھٹا نہیں سکتا ہے لیکن امتحان ہے میرا امتحان ہے آپ کا ہمارے سینوں سے وہ دولت بیدار جسے عشق رسول کہتے ہیں وہ چیننے کی سازش کی گئی ہے سلیبی جنگوں میں جب ناکامی ہوئی تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کسی میدان میں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی کہ کسی عددی برتری کی وجہ سے اور ان کی باہمی کمزوری کی وجہ سے ہم نے ان کو توڑ دیا تو ہوتا یہ ہے کہ جب جمعیتیں منتشر ہو جاتی ہیں اور قومیں اور قدریں پامال ہوتی ہیں اور قوموں کے اخلاقیات کو بکار دیا جاتا ہے اور کوئی بھی قوم جب اپنا تشخص قائم نہیں رکھ پاتی تو دوبارہ پنپ نہیں سکتی دنیا کے اوپر بڑی بڑی تہذیبیں آئیں لیکن جب تہذیبیں الٹ کے رکھتی گئیں تو وہ تہذیب دوبارہ سر نہیں اٹھا سکی روما کی تہذیب تھی آل ساسان نے ساڑھے اکتیس سو سال ایران پہ حکومت کی لیکن آج اس کے نشانات بھی آپ کو نہیں ملیں گے مصر کی تہذیب تھی یونانی تہذیبیں تھیں جب دم توڑ گئیں تو وہ تہذیبیں دوبارہ اٹھ نہیں سکی ہیں لیکن یہ کیا ہے کہ چودہ سدیاں ہو گئی ہیں کہ جب بھی اہل اسلام کو توڑا جاتا ہے ان کی تہذیب مٹا دی جاتی ہے یہ دوبارہ کٹھے ہوتے ہیں تو وہ تہذیب پھر زندہ ہو جاتی ہے تو وہ کون سی قوت ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتی جو ان کو پھر اسی مرکز کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتی ہے اور یہ ناقابل تسخیر ہیں آج بھی پوری دنیا کے لوگ پوری دنیا کی طاقتیں کٹھی ہو کے آ جائیں ہماری پاک آدمی سے لڑکے دکھائیں بے شا, بے شا. یہ میدان میں ہم سے آگے نہیں ہے آج بھی نہیں ہے کمزور ہیں مرے ہوئے ہیں ہم بکھرے ہوئے ہیں معاشی بہرانوں کا شکار ہیں ہمارے اندر تشدد ہوتا ہے افطراک ہے فرقہ بندی ہے بہت کچھ ہے لیکن کسی میدان میں یہ ہم سے جیت نہیں سکتے ہیں بے شا, بے شا. اور آج بھی لڑکے دیکھ لے زمانے کو شوق ہے تو پاک آدمی سے ہاتھ ڈال کے دیکھیں اللہ نے طاقت دی ہے توانائی دی ہوئی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو توڑا کیسے جائے نہ یہ میدان میں ہارتے ہیں, اور ان کی تہذیب کے اندر وہ طاقت ہے کہ مٹانے کے بعد پھر اوبر آتی ہے جب بغداد کو اجاڑا گیا تو کوئی کہتا تھا کہ یہاں سے دوبارہ پھر بھی اسلام کا چراغا ہوگا انسانوں کے سروں سے کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے اور لوگ چھوڑ کے بغداد کو بھاگ گئے کچھ لوگ تہخانوں میں چھپ گئے پھر دریا دجلہ کا بند توڑا گیا تو دریا دجلہ کا پانی تہخانوں میں چلا گیا سوا لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے اور پھر ایک متنفس بھی نہیں تھا جو حضور کا نام لیتا ہو وہ روس البلاد جو شہروں کی دلہن اجڑا پڑا تھا لاشیں پڑی تھیں اور وہاں منگولوں کا قبضہ تھا اور وہاں تاتاری دن پھرتے تھے کوئی نہیں کہتا تھا اس بغداد میں دوبارہ بھی اسلام کا چران روشن ہوگا کوئی دیا دوبارہ بھی جلے گا لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک منگول شہزادہ اسلام کے دامن میں آتا ہے اور وہ ارغون خان جو تلواریں اسلام کو مٹانے کے لیے نکلتی ہیں وہی تلواریں پھر اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آتی ہیں اور اللہ مدد فرماتا ہے اور پھر وہی بغداد دوبارہ اسلام کا مرکز بنتا ہے اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشا میں کو غرض نہیں پیمانے سے یہ پیمانے والا دین نہیں ہے پیمانہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ بہ گیا یہ شراب ایسا نشہ ہے اقبال کہتا ہے جو اسلام کی شراب میں ناب ہے جو شرابے مستی چڑھانے والی کی مستیاں کرانے والی یہ ایسی شراب ہے یہ کسی پیمانے کی محتاج نہیں ہے یہ <سلام> گلاس میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشا وہی چڑھے گا <سلام> پیالے میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا تمہارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہ ہو <سلام> تم اس کو ہاتھ میں چلو میں لے کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا <سلام> <سلام> کیونکہ اس کے اندر کشش ہے اس کے اندر فطرت کے اندر اللہ نے زور رکھا ہوا ہے <سلام> <سلام> تم اب کوئی ملک نہیں ہے فقن ٹوٹ گئی اب کوئی کہتا ہی نہیں تھا پیمانہ نہیں رہا تو اب نشا کیسے آئے گا ایک کہتا ہے نشہ میں کو غرض نہیں پیمانے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشاء میں کو غرض نہیں پیمانے سے ہے ایا یور تاتار کے افسانے سے پاسباں کابے کو مل گئے سنم خانے سے تو اللہ اپنے دین کی اس طرح بھی مدد فرماتا ان اللہ یو یہ دو حاضر تھی بے رجول اللہ یو بھی مدد کرتا ہے اپنے دین کی تو یہ رب کی مدد ہے یہ رب کی نصرت ہے اسلام مٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ختم نہیں ہوگا حضور کی عظمت تو بہت اونچی ہے کوئی اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتا اسلام بیڑیوں میں بھی بولتا ہے اسلام زنجیروں میں بھی بولتا ہے اسلام کربلا میں بھی بولتا ہے اسلام کبھی بھی مرتا نہیں ہے اسلام زندہ ہے اسلام حرارت کا نام ہے حرکت کا نام ہے اسلام توانائی کا نام ہے یہ امتحان ہمارا ہے انہوں نے چاہا یہ کہ جنگوں میں یہ حالتیں نہیں ہیں اور یہ لٹ کر کے بھی آباد ہوتے ہیں اور یہ لوگ ان کی تہذیبیں ہم مٹا دیں پھر بھی ابھر آتی ہیں تو کون سی چیز ہے جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے انہوں نے تجزیہ کیا تو ان کے تھنک ٹینکس نے کہا کہ ان کے اندر ایک دولت ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی پر وہ ہے ہبے رسول کی دولت تو پھر یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ان کے سینے سے حب رسول نکالا جائے اور پھر اس پر عمل شروع ہوا میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ تاریخ پڑھ لیں متضلا اندیا ادریہ لا ادریہ اور جتنے بھی فرق ماضی میں ہوئے ہیں مرجیہ جتنے بھی ہوئے ہیں ان کی جو باسیں ہیں علم کلام کی کتابیں اگر علماء یہاں موجود ہیں الطلبا وہ جانتے ہماری شرح قائد نصفیہ شرح مقاصد وغیرہ یا جتنی بھی بڑی علم کلام پر مشتمل کتابیں ہیں ان میں یہ مسائل پڑھائے جاتے ہیں کہ خل قرآن کا مسئلہ بڑھایا جاتا ہے اس پر بحث ہوئی کسی زمانے کے اندر حرام کیا رزق ہے یا نہیں ہے اس پر متضلا کے ساتھ بحث ہوئی جبر و قدر کے مسئلے پر بحث ہوئی اور دیگر مسائل پہ بحث ہوتی رہی وہ مسائل ایسے تھے اور یہ اختلافات امت میں پیدا ہوتے بعد میں اختلافات پاٹ بھی دیے جاتے اور وہ ملتیں ختم ہو جاتی ہیں وہ وجود مٹ جاتے جو اختلاف لے کر آئے ہوتے آج موتضا کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا لیکن ایک زمانہ تھا باقاعدہ تین حکمران بنو بنوباسیات کے دور کے تین حکمران ان کے زیر اثر رہے ہیں حکومت وقت پر بھی اثر تھا ان کا کچھ لوگ اتنے گنڈے اور بدماش ہو جاتے ہیں ان کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ حکومتیں بھی دبتی ہیں ان سے کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں تین خلافتیں باقاعدہ موتضلا کے زیر اثر رہی ہیں جو اتنے پاورفل تھے آج ان کا نام بھی کئی لوگوں نے میری زبان سے سنا ہوگا چونکہ وہ ان مسائل پہ آئے تھے ان چیزوں پہ آئے تھے کے بعد میں جو ہے وہ ان کا وجود ختم ہو گیا اور وہ امت کھڑی ہو گئی اب انہوں نے سوچا کہ اب ان کو ایسے مسئلے میں الجھا دیا جائے جن سے ان کے سینے سے ایمان کی حرارت چھین لی جائے تو ان مسائل پر پھر باس نہیں چھیڑی آپ تاریخ پڑھ لیں سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جو پلاننگ کی گئی مستر ہیمفر کی یادھاشنے نے کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں موجود ہیں اب تو وہ چھپ کے جو ہے وہ دستیاب بھی ہیں بلکہ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب آپ سب اس کو پڑھیں تفصیل سے میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں انہیں چاہا یہ کہ ان کے سینے سے حضور کی محبت کو نکالا جائے اور اگر آپ کی توجہ ہو میں مزاج رکھتا ہوں کنائے کا میں سرحد سے بات کرنے سے تھوڑا سا کتراتا ہوں بلاغت کا اصول ہے الکنایا تو اب لاگو میں نسری جو کنایا ہوتا ہے وہ سری سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے تو جب اختلاف ڈالے گئے تو امت مسلمہ میں بالخصوص جب فرقے بنے بر صغیر پاک و ہند میں تو سب سے پہلا فتنہ آپ ڈھونڈے تاریخ میں پڑھیں آپ بھی تو پڑھیں نہ دیکھیں کہ سب سے پہلا فتنہ کیا یہ خاکی آج نہیں تلاشے گئے سب سے پہلے و دستار والے ایک شخص کو خریدا گیا اور اس نے فتوا دیا خدا تو اتنی شان کا مالک ہے اگر چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں محمد بنا ڈالے <تصفح> یا حضرت کے دور کی بات نہیں یا حضرت سے پہلے کی بات ہے یہ بات کہی گئی اور پھر کون اٹھا شخص کے مقابلے میں علامہ فضل خیرآبادی انہوں نے کتاب لکھی امتناع النزیر اور اس میں ثابت کیا کہ دوسرا محمد ممکن ہی نہیں ہے اور اس کتاب کی تصویب اور تائید کی علامہ اقبال نے اور اقبال نے تائید میں شعر لکھا کہ رخ مستعفی ہے وہ آئینہ کہ اب اس کا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ تو یہ فتنہ اس وقت کا شروع ہوا ہے اب وہ جدید دور کے اندر وہ خاکوں کی صورت میں آ گیا اور یہ تحریک تھی حضور کے پیار کو حضور کی محبت کو سینوں سے نکالنے کی علامہ اقبال نے اس دور میں اس چیز کو محسوس کیا اور اپنے ایک دوست کو خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سینے اس پیار سے خالی کیے جا رہے اہدے ماں مارا ما ماں بے کر از جمالے مستفیٰ بیگانہ کر اقبال کہا ہمارا عہد ہم سے ظلم کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے ہمارے سینے حضور کے پیار سے خالی کرنا چاہتا ہے اب اس کا حل کیا ہے تو آج کی اس محفل املاد میں وہ تین نکاتی فارمولہ جو اقبال نے دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصرا چونکہ گرمی کی شدت ہے میں بھی پسینے سے شرح بور ہو گیا ہوں لیکن میں صرف آپ کی توجہ میری باتیں شاید کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی لیکن ان حالات کے تناظر کے اندر آپ ان کو غور سے سنے بھی اور میری آرزو یہ ہے کہ اس کی تبلیغ بھی آگے کریں ہماری صرف ایک جلوس نکال کر کے ذمہ داریاں پوری نہیں ہو جاتے ہیں کل یا رسول اللہ مارچ کے حوالے سے میں یقین جانے وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڑے گوڑے خوش میں اہل گجرات سے گوڑے گوڑے خوش ہوں میں جب بھی کوئی مارچ ہوتا کوئی جلسہ ہوتا تو ہر ہلکے سے بیس بیس پیس پیس پچیس پچیس تیس تیس گاڑیاں آتی لیکن گجرات سے ذرا میرے لیے مسئلہ ہوتا تو خیر آج انہوں نے سارا قرض اتار دیا میں خیر سو کے قریب گاڑیاں صرف گجرات کے قریب سے گئیں اور بڑے بانک پن کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور الحمد للہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا مارچ تھا الیکٹرانک میڈیا نے ہمیں کوریج نہیں دی ہے اس لیے اگر ہم ٹماٹروں کے ریٹ پہ جلوس نکالتے تو پھر وہ کوریج دیتے اگر ہم گیس کے لیے نکالتے تو پھر وہ کوریج دیتے ہمیں دی. یہ ہم نام محمد کے لیے نکالا اور ستانوے فیصد میڈیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے اس لیے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہمیں پہلے توقع یہ تھی ان سے یہی ہمیں توقع تھی لیکن جن لوگوں نے دیکھا کہ دس کلومیٹر پر انسانوں کا امبو ہی نظر آ رہا تھا آپ اس کی تصویریں ہیں نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح اس شاہ کے رسول حضور کے نام پہ میدان میں نکلتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری سے پوری نہیں ہوتی ہم نے آگے بڑھ کے حضور کی ناموس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور جو کل کہا گیا مختلف جگہوں پہ اور ایک سو پچیس کا جو ہے وہ فاصلہ و سلام سے مہکتا رہا تو ہم نے اگلی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں اور وہ کس طرح ان کا جو منصوبہ ہے سینوں سے حب رسول کو نکالنے کا اس کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے تو علامہ اقبال نے اس دور کے اندر تین تجویزیں دی تھی ان پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا اقبال نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں سے حضور کا پیار نکالا جائے اس کا حل اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تین کام کریں سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے ہم نے کام کرنا ہے اپنی اولادوں کے سینوں میں درو ڈالنا ہے میں جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافل نعت کا رنگ کیا ہوتا تھا میں نے ظہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے کاری زبید رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو اشک برس رہے ہوتے تھے میں نے خالد صاحب کو کہا کہ حسنین خالد صاحب کو بلاؤ اس لیے کہ جب یہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب کیف میں ڈوبے ہوتے ہیں بے شک اور آج تو نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی ہم نے جب محافل ناد دیکھی تھی تو اس وقت اشکوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا اور آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ کے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں اس سے عشق رسول پیدا نہیں ہوتا اس لیے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر وہ بے رسول پیدا ہو کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا اس طرح جن علماء کو آپ نے سنا ہے ہم نے سنا ہے جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے اور کیا آج اسٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے آج لطیفے نہیں سنائے جاتے آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے چالیس چالیس ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں لفظ بیچے جا رہے ہیں خطبے بیچے جا رہے ہیں تو یہ قوم یہ نسل کیا سن رہی ہے یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا ہے اس نسل کو تیسری بات ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ آتا ہے شہ کی نگاہ اس پہ ہوگی لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ہے تو آج پیر خود جو ہے وہ طالب زر بن گیا تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا نہ مولوی میں وہ روپ نظر آیا نہ ناتخا میں وہ روپ نظر آیا تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیر ملت بھی موجود تھے اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید کاظمی بلکہ بعد کے یہ لوگ ہیں اس طور میں کہا تھا اور آج تو ہر لئی میں رازدارے دین شدے آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوا ہے اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤ وقت کی ضرورت ہے لیکن سب سے پہلے اس کے آج کے رسول بناؤ یہ کہیں اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے تو سب سے پہلا طریقہ اقبال حکیم الامت اس کو یوں ہی کہتے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ کسی نے اقبال سے خود پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آگے اللہ رس کہاں سے آگے اللہ جو اہل نقد ہیں یہاں شعرا بھی موجود ہوں گے وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں. لیکن جو عزت اقبال نے پائی وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا تو کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آیا اس نے کہا سوا کروڑ مرتبہ میں نے حضور پر درود پڑھا ہے میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا میرے شیر ہیں اور تاثیر ان کی اور ایک اور بات کر جاؤں درود عقیدوں کو صحت دیتا ہے آج تہتر بہتر فرقے ہیں نا تو سمجھ نہیں آتی جائیں کدھر آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب ہر بندے کی زبان پہ قرآن ہو ہر بندے کی زبان پہ حدیث ہو اور ہر بندہ اپنی جانب کھینچ رہا ہو تو مجھے بتائی کیسے پہچانا جائے گا کہ ان میں اچھائی پہ کون ہے اور برائی پہ کون ہے عام آدمی تو نہیں پہچان سکتا سب نے علم کلام تو نہیں پڑا ہوا ہوتا اگر بولنے والا بڑا چمکدار لہجے میں بولتا ہو اس کی گفتگو میں جو ہے وہ لف و نشر ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مو بھی لے اس لیے بندہ کیسے پہچان کر پائے کہ حق پہ کون ہے اور بات پہ کون ہے یہ بات حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھی حضرت جب کثرت سے فرقے بن جائیں گے تو حق کو کیسے پہنچانے تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل سننا ہوں گے وہی اہل الحق ہوں گے بڑا سیاح تھا شخص پوچھنے والا اس نے کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس میں اصلی سننے کی پہچان کیا ہوگی تو سنو میرے امام نے کیا کہا میں ترجمہ نہیں کروں گا آپ علماء کو سن سن کے عربی کے اتنے تو ماہر ہو ہی گئے ہیں حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل السنہ کسرت السلات اللہ رسول اللہ یہ حق کی علامت ہے भे ज़ग भे ज़ग اس لیے اپنی اولاد کو کسرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ پہلا کام اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے دوسری بات علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے اور یہ زو اثر ذریعہ ہے کہ انہیں حضور کی سیرت پڑاؤ میرا خیال یہ ہے کہ جو فتنوں کی آگ جل رہی ہے اولاد کے بالغ ہونے سے قبل قبل اپنی اولاد کو حضور کی ساری سیرت پڑھا دینی چاہیے آپ <سلام> اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے سکول کالج پہ کہ وہاں سے دن بھی پڑھ لیتا ہے پورے سال کے اندر پندرہ صفوں کی کتاب ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے حق ادا ہو گیا آپ خود بھی اپنی اولاد کو تعلیم دیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں حضور کی سیرت اپنی اولاد کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ازبر کروا دیں تو اگر بالغ ہو گئی ہے تو پھر بھی تعلیم بالغاں کے طور پہ انہیں حضور کی ساری سیرت پڑھائیں کیا آپ اس بات کا اپنے دل میں عہد کرتے ہیں اللہ جزاد کی سیرت کے ذکر سے صاحب سیرت سے پیار پیدا ہوتا ہے اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں سیرت اور تاریخ میں فرق ہے سیرت اور تاریخ میں فرق ہے تاریخ جب لکھی جاتی ہے واقعات لکھ دیے جاتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں تاریخ دان کا یہ زمہ نہیں ہوتا اس نے واقعات لکھنے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے تاریخ لکھ دیا دھیان سے لکھ دیا لیکن سیرت لکھنے والے کا مقصد ہوتا ہے جس کے پیش نظر وہ سیرت لکھتا ہے وہ لکھتا ہے اس ذہن سے کہ پڑھنے والے کے دل میں صاحب سیرت کی ذات نقش ہو جائے اس کا پیار پیدا ہو جائے تو بہت ساری کتابیں ہیں جو تاریخ کی ہیں اور انہیں سیرت کہا جاتا ہے اس لیے وہ جو سیرت کی کتاب ہے اسی کو اپنی نسل کے اندر منتقل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ پیدا ہوگا کہ سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا اپنی نسل کو بتائیں حضور کی ساری زندگی نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک حضور کی ذاتی زندگی سے لے کر کے حضور کی جنگی زندگی تک ہر شے میں روشنی ہی روشنی حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ میں گھر پر تھی حضور تشریف لائے اور میں اب خورے میں پانی لے رہی تھی تو حضور نے عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا تو میں نے چھوڑ دیا حضور نے میرے ہاتھ سے اب خوراک لیا پینے لگے تو پھر رک گئے اور کہا عائشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے آل آل آل میں ہونٹ رکھ کے وہاں پانی پینا چاہتا ہوں اللہ اکبر مجھے بتاؤ اگر آج اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ یا میرا رویہ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا سید آشا فرماتی ہیں کہ حضور اتنا پیار کرتے کبھی یا رو ہی کہتے کبھی یا ہومیرا کہتے بلکہ اتنے پیار کالم کے حضور گھر تشریف لائے فرماتی ہیں کہ میرے سر میں درد تھا یار جب غم خار سامنے آ جائے تو پھر دکھڑے سنانے کو جی چاہتا ہے نا تو کہا واہ راسی میرا سر گیا غمخار کے سامنے دکھ رکھ دیے ساری گٹھڑی کھول دی تو غم خار نے آگے سے کیا کہا فرمایا وہ آنا یا عائشہ عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں ہے یہ میرے سر میں درد ہے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کو اگر سیرت نگار بیان کرے گا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا اور اگر تاریخ بیان کرنے والا اس بات کو بیان کرے گا اس کا رنگ کچھ اور ہوگا آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سیرت لینی ہے یا تاریخ لینی ہے تو اپنی زندگی حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے روشن ہے ایک غیر مسلم نے اسلام کو بول کیا اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا اس نے کہا کہ کیا واقعہ کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی لوگوں کا ہجوم تھا ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے مل نہیں رہا آپ دعا کر دیں مل جائے اللہ تو آکریم علیہ السلام قبل اسے کے ہاتھ اٹھاتے ایک شخص جو باہر دروازے پہ کڑا تھا اس نے کہا ابھی ابھی میں آیا ہوں فلاں باغ سے گزر کے اللہ میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا فلاں باغ میں باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فوراً دوڑ لگا دی تو آکریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بولا بلایا گیا کہا بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچڑا ہوں اس کی ماں لگ تڑپ رہی ہے میں الگ بے چین ہوں کئی دن سے کھایا کچھ نہیں جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں فرما ضرور جاؤ میں روکتا نہیں روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا جی حضور اشاد فرمائیے فرمایا جب باغ کنارے جاؤ بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کے کہ آوازیں نہ دینے لگ جانے جو نام رکھا اس نام سے پکارنا عرض کی حضور میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے فرمایا تم کئی دنوں سے بچڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا کاش آج میرا بھاپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہ کے پکارا تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہ نہیں پکارنا یہ اسلام کا دیا ہوا دن ہے غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا بلکہ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی یا <تصفح> تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے بچے بچے ہیں ضد کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے غریب باپ سے تقاضا کر لیا تو بوڑھا باپ کیسے آرزو ان کی پوری کرے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا نا اسی ڈر سے وہ بچوں کو دوپہر میں سلا دیتی ہے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو کہا حضور کی نزاکت کل کا لحاظ رکھنا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرنا اس کو بیٹا کیا کہ پکارنا کہا یہ چیز میرے اسلام لانے کا سبب ہوا <تصفح> <تصفح> میں ابھی دو ہفتے قبل وہاں عرب امارات میں گیا تو وہاں ایک ہندو لڑکا تھا گیان تو اس کے جو روم میٹ تھے انہوں نے ان کو بیانات کے کلپ سنوانے شروع کر دیے اس کا دل نرم ہوا تو میں نے جہاں جمعہ پڑھانا تھا تو وہاں اس کو لے آئے تو وہ باہر بیٹھ گیا مسجد سے باہر گفتگو سننے لگا تو میں نے جو گفتگو کی تو اس میں حضور کی سیرت کو عنوان تھا تو میں نے یہ واقعہ سنایا میں <تصفح> واقعہ سنا تو اٹھ کے اندر آ گیا اور اس نے کہا مجھے اسلام میں داخل کر دو تو میں نے کہا کہ آج بھی حضور کی سیرت میں اتنی چمک ہے اتنی روشنی ہے اگر ہم کسی ڈھب سے اس کو بیان کریں نا تو آج بھی جو دلوں کے اندر ایمان کے توخم ڈال سکتی ہے تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کی سیرت بیان کرو اس میں تمہاری اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا تیسری بات علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال بیان کرو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حسن کی طرف لڑکتا ہے اسی لیے آپ نے یہاں پھول رکھے ہیں نا کہ یہ اچھے لگیں بھلے لگیں طبیعت کو بھا جائیں حسن جہاں بھی ہوگا جس روپ میں بھی ہوگا وہ متاثر کرے گا وہ کاکلے داراز میں ہو وہ لب و رخسار میں ہو وہ کدے گانا میں ہو وہ غزالی آنکھوں میں ہو وہ تیر جیسی مجغاہ میں ہو وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی سنا کی صورت میں ہو وہ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو بہتی ندیوں میں ہو کوئل کے لہجے میں ہو معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو جہاں بھی ہوگا حسن متاثر کرے گا اقبال کہتا ہے جب طے شدہ ہے کہ انسان فطرتن حسن پسند ہے تو آؤ نہ پھر اس کو اس کی چوکھٹ پہ لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے جہاں عشق بھی گلامی کرتا ہے اس حسینہ ماہ خوبہ کی چوکھٹ پہ لے چلے تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کے حسن کا تذکرہ سنائیں گے تو پھر اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو اس عنوان سے صرف ایک حدیث اور میری گفتگو اختتام تک پہنچ جائے گا صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وسال کیا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو توفی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سو دس ہجری میں وسال ہوا ہے حضور کا وسال ہوا گیارہ ہجری کے اوائل میں اور ان کا وسال ہوا ایک سو دس ہجری میں تو گویا حضور کے وسال کے تقریباً ایک سو سال بعد زندہ رہیں آخری وقت ہے ان کا آخری سال جو تھا ان کا حج کا موسم تھا تو وہ وہاں آگے ہجوم میں اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں آؤں اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا اللہ اللہ اللہ صرف میری آنکھوں اللہ نے حضور کا دیدار کیا, اللہ, اللہ, کیا اللہ, اللہ, اللہ, اکبر اللہ اکبر پھر لوگوں کا کیا پیار ہوا ہوگا یہ کل میں نکلا سڑک پہ تو یہاں ساروکی سے لے کر غازی علم الدین کے مزار تک لوگ گاڑی سے چمٹتے تھے اور گاڑی کو ہاتھ لگا لگا کے چومتے تھے اور میں اندر سے کہتا تھا تو, تو بہت چھوٹا شخص ہے تیری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے تو میں کہتا یہ کیوں اس سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ میرے لبوں پہ نام محمد کا وظیفہ ہے یار چودہ صدیوں کے فاصلے پہ میرے جیسا نکما شخص بھی حضور کا نام لے تو لوگ گاڑی سے لپٹیں تو یار مجھے بتاؤ جس نے خود حضور کو دیکھا ہوگا تو کتنے ناز سے کہا لوگو آؤ اس وقت ہوئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا آہ! اقبال نے کہا تھا نا کہ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخند جس نے داغ دہلوی کو دیکھا وہ ناز کرتا ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی ہاشر وہ بڑے کمال درجے کے کاتب تھے اور فارسی کے اچھے شاعر تھے تو وہ کبھی بات کرتے تو کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں مولانا ظفر علی خاں زمانے میں ذمہ اخبار نکالتے تھے تو اس کی شاہ سرخیاں وہ لکھتے تھے کوئی زمانہ لکھتے رہے تو وہ کہتے تھے میں مولانا ظفر علی خان کا ساتھی رہا ہوں تو جو مولانا ظفر علی خان کا ساتھی رہے وہ تو ناز کرے جس نے اقبال کی مجلس میں چند لمحوں کے لیے بیٹھنے کی سعادت پائی ہو وہ تو فخر کرے جس نے دار دہلوی کو دیکھا ہو وہ تو ناز کرے اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ کیوں ناز نہ کرے وہ فخر کیوں نہ کرے کہاں آؤ اس وقت کوئی کائنات میں دوسرا نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا سب سے آخری شخص میں ہوں جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو لوگ جمع ہو گئے ہجوم بن گیا میں توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گا یہ سارے انتظام بعد میں ہو جائیں گے اس لیے کہ تذکرہ چھڑا ہے حضور کے حسن کا اور حسن ایسا ہے پہلے اس پر انحماط کی ایک بات سن لیں یار چیرا حضور کا تو چیرا رہا نا ایک صحابی ہیں حضرت میمونا بنت کردم رضی اللہ تعالی نے کہتے مجھے شوق تھا میں کہ حضور کو دیکھوں تو ایک دن میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے گئی اور یہ حجت الوداع کا موقع تھا حضور اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے میرے باپ نے حضور سے کوئی بات کی لیکن حضور کے جلال کی چمک اتنی تھی جمال کی کہ میری ہمت نہ پڑی کہ میں حضور کا چہرہ دیکھ سکوں تو کہتی لوگوں میں نے حضور کا چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن میں نے حضور کے پاؤں دیکھے اور پھر فرماتیا ما نسی تو فی ما نسی تو اس باہو کہتے ہیں حضور کے مبارک پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان میں جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے فرماتی ہیں آج تک میں اس کی لمبائی کے حسن کو نہیں بھول سکتی یار جس کے پاؤں کی انگلی کا حسن مرد کر دیتا ہے اور ساری زندگی نشائی نہیں اترتا اس کے چہرے کے جمال کی کیفیت کیا ہوگی ایک شاعر نے کہا قدموں پہ جبی کو رہنے دو قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھر کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا حضرت ابو تو نے کہا لوگوں سنو اس وقت ہوئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا لوگ ہجوم کر کے جمع ہوئے حج کا موسم تو حج کے مسائل پوچھے ہوں گے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تجربہ ہے کہ ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا پھرتا ہے زندگی میں پہلی بار گیا ہے اگر ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی سال کے بعد گیا ہے عید کے موقع پہ ہر سال مولوی صاحب کو عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے اس لیے کہ سال کے بعد آئی ہے تو حج کے یام میں یہ ہوتا ہے ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہے تو ایک صحابی مل گیا ہے تابعین نے پوچھا ہوگا کہ حضور نے حج کیسے کیا منع میں کیسے گئے ارفا میں قیام کیسے کیا حضور علیہ السلام نے عرفات میں قیام کیسے کیا مزدلفہ میں قیام کیسے کیا رمی جمال کیسے کیا لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا حضور کی آنکھیں کیسی تھی آنکھوں میں ماضات کے ڈورے کیسے تھے زلفیں کیسی تھی حامیم ہاں کے کندل کیسے تھے صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو تفیل نے تین لفظوں میں حضور کا ہولیا بیان کیا اور وہ آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد ہو سکتا ہے بس صاف بن جائیں حضور کے علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کا ہولیا بیان کرے لوگ, لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی اللہ لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. ہر بندہ چاہتا نا میں ہر دل عزیز بن جاؤں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر نسخہ بتا رہا ہوں وہ سنیاسی بابے تو ساتھ لے کے نسخہ مر جاتے ہیں لیکن میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں اگر چاہتے ہو کہ ہم ہر دل عزیز بن جائیں حضور کے حسن کے کسیدے پڑا کر لوگ تم سے پیار کریں گے تو حضرت ابو تو فیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا یاد کر لیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادا ملیح مقصدہ ایک تو چٹے رنگ کے تھے حسن نمکین تھا ہر معاملے میں توازن تھا تین لفظوں میں حضور کا متوازن سوا صدر وطن پیٹ اور سینہ برابر پیٹ اٹھا ہو سینہ اندر ہو حسن ختم ہو جاتا ہے سینا آگے نکلا ہو پیٹ چپکا ہو تو یہ بھی حسن کو زائل کر دیتا ہے سینہ اور پیٹ برابر ہو تو یہ اعتدال ہے ابل ذرائن و سادین و کلائیاں حضور کے مبارک کندھے مبارک حضور کے بازو سب برابر تھے اور جو ہے موزونیت کے ساتھ بڑے تھے کان رسول لہس اب طویل المحغت ولا بالکیر قد ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے اللہ اللہ چونکہ بہت لمبا قد بھی حسن میں جو ہے وہ نقصان کا سبب ہے چھوٹا قد تو ہے ہی نقصان کا سبب ہے حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے لیکن ایک شان اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی دی تھی کہ لمبے لمبے قد والے سے بھی تھے حضور کا قد لمبا نہیں تھا حضور کا قد درمیانہ تھا لیکن ایزا جامان ناس غمرحم جب حضور آتے نا تو دس ہزار کا مجمع بھی ہوتا حضور کے کندھے سروں سے اونچے دکھائی دیتے اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی اور جن رب نے اونچا کیا ہے کون اس کو نیچا کر سکتا ہے حضور کے کندھے اوپر دکھائی دیتے اسی طرح فرمایا حضور متوازن تھے حضور کا رنگ سفید تھا ازہر اللون نکھرا ہوا رنگ اب ید الون چمکدار رنگ اللہ اکبر اور پھر حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا کچھ حسن میٹھے ہوتے ہیں یوسفی میٹھا تھا زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور حضور کا حسن نمکین تھا نمکین میں کشش زیادہ ہوتی ہے کیا ولی اللہ محدود فرماتے ہیں میرے والد نے حضور کو خواب میں دیکھا یہی سوال پوچھا حضور حسن سبی کی نسبت حسن ملی کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے اور آپ نے خود کہا ہے آنا املا ہو واقعی یوسف اصب ہو میں نمکین حسن والا ہوں میرا بھائی یوسف سب بیٹھے حسن والا تھا لیکن وہاں انگلیاں کٹ کے یہاں کو ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ ہے جب کہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے حضور نے جواب کیا دیا جمالی مستور ان عناص غیرتمن اللہ اے عبدالرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا کوئی مہب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے قطل شفائی تو یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ اس حد تلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتے وہ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میرا یار آئینہ بھی نہ دیکھے خود بھی اپنے آپ کو نہ دیکھے تو کہا میرا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ احسان بن صابت کہتے ہیں فلما نظر تو الا انوار ہی فودا تو کفی اللہ خوفا منظ بسری جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت حسان اور حضرت حسان کون ہے شاعر اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے اور حسن بھی چھپا ہوا دیکھنے والا بھی شاعر اور پھر بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھے اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماشا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ایک طرف حسن ہے یہ تضاد کا شیر ہے صنعت تضاد کا اور میں اہل ادب میں یہ بات کی ہے عام مجمع میں بات کرنا اور بارہ اہل سخن میں بات کرنا اور بات ہے میں نے اہل سخن کے سامنے کہا ہے کہ میں نے ولی دکنی سے لے کے غالب اقبال تک تقریباً شعرا کو چلو پڑا نہیں تو چکھا ضرور ہے میں نے پورے اردو ادب کے ذخیرے میں اردو میں تضاد کا ایسا دوسرا شعر نہیں دیکھا تضاد یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک لفظ لاتا ہے دوسرے مصرے میں اس کی ضد لاتا ہے اگر دن کا تذکرہ ہے تو رات کا ہے اگر اندھیرے کا تذکرہ ہے تو اجالے کا ہے تضاد لاتا ہے یہاں بھی تضاد ہے اور ایک تضاد نہیں دو تضاد نہیں تین تضاد نہیں جو دا حسن دیکھے شیر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا چھ چیزیں ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ایک طرف حسن ہے دوسری طرف صرف نام ہے وہ حسن حضرت یوسف کا اور یہ نام میرے حضور کا اور ادھر عورتیں اور ادھر مرد وہ عورتیں بھی مصر کی یہ مرد بھی عرب کے ادھر انگلیاں ادھر سر اور پھر آگے بڑھیں ادھر کٹی ماضی کی بات ہے کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے اور ادھر کٹی اہل علم کے لیے لازم ہے کٹی ارادہ نہیں تھا بے اختیاری میں کٹ گئی ادھر کٹاتے ہیں کشت پایا جاتا ہے سخن شاعری شہری یار اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رضا چاہیے جس نے یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب وہ آخر الحمد للہ